ج 1/3 یا <تصیق> ایها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم قبل الوالدين والقرابين ائن كن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ان تلبو اوتر انہ کا دینا آمانو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بال قسط پوری طرح سے انصاف پر قائم رہنے والے شہادا اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ والی کم ابل والدین وقر خواہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ کو اینکن غلین اوفیر ف اللہ اولا بہیماں وہ شخص جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے ف اللہ اولا بہی تو اللہ تعالی بہر دو صورت ان کا زیادہ حق رکھنے والا ہے فلابل ہوا پس تم اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو وہ ان تلغو او تو اور اگر تم زبان کو پیش دو یا پہلو تہی کرو پہلو بچاؤ فلّہ کا كان بھی ماتعمل و تو جو تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ ہمیشہ سے ہی اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے کونو قوامی نبل قسط شہدا آل یعنی انصاف پر پوری طرح سے قائم رہ کر اللہ کے لیے گواہی دو چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو والدین کے خلاف ہو قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے سچی جھوٹی گواہی نہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے خلاف قبول کی جائے گی اور ماں باپ کے خلاف اولاد کی جو گواہی ہے یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے منافی نہیں سچی گواہی والدین کے خلاف ہو تو والدین کے خلاف گواہی دو اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ والدین کے خلاف گواہی دینے کی وجہ سے تم والدین کے نافرمان بن جاؤ گے نہیں یہ سچی گواہی والدین کے خلاف بھی ہو تو وہ والدین کے ساتھ فرما برداری ہی ہے نافرمانی نہیں کیونکہ لاتی مخلوق انفی معاشیت اللہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی اسی طرح بھائیوں کی گواہی بھائیوں کے خلاف قبول کی جائے گی اسی طرح میاں بیوی کی ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول کی جائے گی قریبی رشتے داروں کے خلاف ہو گواہی ان کے حق میں ہو گواہی قبول کی جائے گی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریبی رشتے داروں کی گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی خلاف قبول ہوگی یعنی اولاد والدین کے حق میں گواہی دے بیوی بی خامد کے حق میں گواہی دے تو قبول نہیں کریں گے خلاف گواہی دے تو قبول کریں گے لیکن یہ بات غلط ہے درست بات یہ ہے کہ گواہی قبول کی جائے گی چاہے خلاف ہو چاہے حق میں ہو لیکن شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو وہ کسی کی سائڈ نہ لے جھوٹی گواہی نہ دے اس کا صدق اس کی عدالت معروف ہو عادل ہو گواہ تو اس کی گواہی قریبی رشتہ دار کے حق میں بھی قبول ہے اور اس کے خلاف بھی قبول ہے اینکن غنی نو فقیرن فلاح اولا بہیما اب جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مالدار ہے تم اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے خامخواہ اس کے خلاف گواہی دو یا اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے پیسے سے ڈرتے ہوئے یا پیسے کی لالچ میں اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دو یہ کام نہیں کرنا اسی طرح کوئی غریب ہے فقیر ہے تو اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے تم گواہی اس کے حق میں دے دو یا یہ دیکھ کر کہ یہ غریب ہے اس نے کیا کر لینا ہے اس کے خلاف گواہی دے دی نہیں غربت کی وجہ سے یا مالداری کی وجہ سے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہ دو جو بھی ان کی حالت ہے اگر غریب کے خلاف گواہی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں فلاح اولا بہیماں تم سے زیادہ اللہ تعالی اس کا حقدار ہے اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو کیا فلاح اولا بہیما اللہ سبحانہ ہوا تو کا تعلق تمہاری نسبت اس کے ساتھ زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی کے انتظام و انسلام اور یہ سارا کچھ اللہ تعالی کے دن میں ہے تو کسی کی غربت یا امیری کی وجہ سے دولت بندی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے لو فلاں طبی الحوا انتا دے تو تم اپنی خواہش کی پیروی کر کے ادر کو نہ چھوڑو انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ جو انصاف ہے مبنی ور انصاف گواہی دو و ان تلو او تغری خبیر اور اگر تم گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گواہی چھپا لو گواہی دو ہی نہ یا پھر ایسے انداز میں بات بنا کے گواہی دو کہ جس کے حق میں گواہی دینی ہے اس کے خلاف ہو جائے جس کے خلاف گواہی دینی ہے سننے والے کو سمجھ آئے کہ یہ اس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے اس طرح توڑ موڑ کے بات کو نہ گھبا پھرا کے نہ کرو سیدھی سیدھی بات کرو اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کا تو بخوبی دیکھنے والا ہے وہ خبر رکھنے والا ہے یا ایو اللہ دینا آمن آمین بلّہ ہی وہ نزل على بول کتاب اللہ انزل من قبل اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نادل کی ہے کتاب اللہ دی ان قبل اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نادل کی گئی و میں یقف بلّہ ہی و قطبی ہی و رسولی ہی ولی مل اور جو بھی اللہ فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت والے دن کا کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے فقط و اللہ بہ تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعلی اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دے رہے یا آمانو آمین ایمان لالو ایمان لاؤ مطلب کیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو یا اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو تمام تر اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مراد اہل کتاب کے ممین ہیں لیکن زیادہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ تمام تر اہل ایمان کو یہ کتاب ہے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر رسول پر نادل شدہ کتاب پر اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نادر کی گئی سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کی حقانیت کا یقین رکھا جائے کہ وہ منزل من اللہ کتابیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نادر کی گئی اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تحریف اور تغیر اور تبدل کر دیا باتیں کچھ کی کچھ بنا دی باقی جہاں تک عمل کرنے کی بات ہے تو عمل قرآن پر ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان پر ہوگا سابقہ شریعتوں پر عمل نہیں ہاں سابقہ شریعتوں میں سے وہ باتیں جن کی تصدیق قرآن کر دے جن کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دے تو وہ باتیں ٹھیک ہوگی اور ان پر عمل کیا جائے گا یعنی کہ اصل میں تو انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین کا جو دین ہے سب کا بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہے الانبیاء اخوات و دینہم نبی صلی اللہ وسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے آدم علیہ اللہ سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی طور پہ عقیدہ اور عمل کی باتیں عبادات اور عقائد کی ای چیزیں ایک ہی رہی ہیں تمام تر نبیوں کی شریعتوں میں ہاں پھر کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی پبی دل من اللہ دھی اللہ فرماتے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی فلاں سنا فلاں فلاں چیز تو یہ بات ایکتلا جو پاکیزہ چیزیں حلال ان کے لیے تھیں لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو سزا کے طور پر حرام ہوئی اصل شریعت میں وہ حلال ہی تھی یعنی کہ بنیادی طور پر اب دیکھیں نماز روزہ صدقہ سابقہ انبیاء کرام کہ رام صلابات اللہ علیہ وجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا باتیں لکھ ہوئی ہیں تو یہ تینوں چیزیں جو بنیادی ہیں یہ سب نبیوں کی شریعت میں ملتی ہیں یعنی انبیاء کا دین ایک ہی ہے ہاں وقتی طور پر کچھ سزا دینے کے لیے یا کچھ وقتی تنگی کی وجہ سے سہولت پیدا کرنے کے لیے کچھ رخصتیں کچھ پابندیاں ایسا معاملہ ہوتا رہا ہے تو ان کے اندر بھی لوگوں نے تحریف کر دی اب جیسے سر نبید آبود میں حدیث آتی ہے زنا کی سزا رجم کرنا سنسار کرنا یہ تورات میں بھی ہے لیکن یہودیوں نے سنسار کرنا چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کا کیس آیا شادی شدہ جوڑے کا تو آپ نے شادی شدہ کو سنسار کرنے کا رجم کرنے کا حکم دیا تو یہود سے پوچھا تم بتاؤ تو رات میں زنا کے بارے میں کیا سزا تم پاتے ہو تو انہوں نے وہ دائیں بائیں کیا کہا لاؤ تو رات پڑھو تو وہ کیا کیا انہوں نے کہ تو رات کی عبارت پڑھتے ہیں جہاں پہ رجم کرنے کی بات تھی اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے پڑھنا شروع کر دیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ یہاں پہ ہاتھ لگا کر اس کو اٹھایا تو تورات میں وہ رجم کی آیت موجود تھی یعنی کہ وہ اس طرح سے تحریر کیا کرتے تھے اب سادقہ کتابوں کی جو باتیں کتاب و سنت میں ذکر ہے انہیں کے مطابق عمل ہوگا اور دیگر باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا مین اکثر بلّہ ملائقتی ہی و کتبی ہی وسلی اور جو انکار کرے اللہ کا فرشتوں کا اللہ کی کتابوں اور رسولوں کا اور آخرت والے دن کا فقد و اللہ علام بعیدہ تو وہ بہت دور کی گبراہی میں بھٹک گیا ہے مطلب ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی تمام چیزوں کا انکار ہے آخرت کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ہے فرشتوں کا انکار اللہ کے انکار کے بجائے سب چیزیں کفر ہیں ہم ان کو ایمان یاد کہتے ہیں نا ایمان کیا ہے ملائیکتی ہی و قطبی ہی و رسولی ہی قدری خیری اللہ پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ شناز کردہ کتابوں پر ایمان آقرت والے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر یقین یہ ایمان ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہوگا کسی ایک کا بھی انکار ہوگا تو ایمان سارا ختم کفر ہو جائے گا ان سنما کافارو سنما آ مانو سنما کا فارو سن مزدا دو کفرا یقیناً <فاستنوع> وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا سن مزدا دو پھر کفر میں بہت زیادہ بڑھ گئے لمب یقون اللہ فراہم اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے ولادی اور انہیں راستے کی ہدایت دینے والا نہیں ہے یعنی وہ لوگ منافع جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب کوئی فائدہ دیکھتے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور جب کوئی کڑا وقت آتا تکلیف پہنچتی تو وہ کافر ہو جاتے کبھی مومن کبھی کافر کبھی مومن کبھی کافر یہ لوگ مشرقین اوس خزرج میں سے بھی تھے اور یہود مدینہ میں سے بھی اب بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان اصح خیر و نجبانہ اگر اس کو خیر ملتی رہے تو بڑا مطمئن رہتا ہے وہ ان اصابہ فتنا اور اگر اس کو کوئی فتنا پہنچے انقلب کا لبا وہ پھر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے خاصیت دنیا والا خیر دنیا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے بس دیکھتے رہتے اسلام پر اتنا قبل کرنا ہے جتنی میرے مفادات پہ زد نہ آئے جب میرے مفادات پہ زد آنے لگے اسلامی احکامات میری خواہشات کے خلاف آنے لگے پھر سوری بس ابھی کر لیے بڑا ہوتا ہے کنارے کنارے رہ کر عبادت کرتے یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور کفر میں بھڑ گئے مطلب کہ وہ کفر پر قائم رہے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی موت آ گئی لمحہ اللہ تعالی نے بخشے کی حالت میں جس کی موت آ گئی اس کے پاس اب توبہ کرنے کا وقت تو بسا اب اس کے لیے بخشش ختم ہو گئی کفر کا یہی وہ درجہ ہے جس پر بخشش نہیں ہوگی کفر کی حالت میں مرنا مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو توبہ ہے مرنے کے بعد نہیں اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے پھر کافر ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے پھر کافر ہو جائے پھر, ہو جائے، پھر مسلمان ہو جائے اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں موت اسلام پر آئی ہے اِنَّ بال بَلْ انالبل کا دار و بازار خاتمے پر ہے بندے کا خاتمہ کس حال پہ ہو رہا ہے جو بندے کا آخری عمل ہے وہی اصل ہے اسی پر ہی بنیاد ہے وہ جو ملازم لوگ ہوتے ہیں اپنی نوکری پہ جاب پہ جاتے ہیں اور ٹین پہ جائیں ٹین پہ آئیں سارا کچھ کرتے رہیں لیکن جس دن کسی بڑے آفیسر کا چھاپا ہو وہ چھاپا مارے تو حضرت صاحب غائب ہوں یا لیٹ ہوں تو اس نے اسی دن کو سامنے رکھے اور کاروائی کر لیگے ہاتھوں پکڑا گیا خاتمہ خواتین اللہ کے ہاں بھی یہ قانون چلتا ہے اعمال کا دور و بازار خاتمے پر ہے آخری کام تمہارا کیا ہے جب تم پکڑے گئے انمال بالخواتی تو بہرحال ایمان قبول کر لے تو پچھلے گنا مع اور اگر ایمان قبول نہ کرے کفر کی حالت میں ہی موت آ جائے تو پھر اس کے سارے اعمال برباد بشیر المنافقین نبی انداب العلیمہ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے خوشخبری تو ہوتی ہے اچھی چیز کی یہاں پہ عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے اصل میں یہ طنز ہے طنز ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے جب کسی کو روکتے رہیں منع کرتے رہیں منع کرتے رہیں کسی کام سے بات نہ آئے پھر جب اس کا نقصان ہو تو کیا کہتے ہیں لہلے ہی سوال ہوں آیا ہی مزہ یہ کیا ہوتا ہے مزہ نہیں آیا ہوتا یہ تنظ ہے بشرمنافقینہ منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے دیجیے اداب العدیمہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے تقید القافرین اولیامند القمینی وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ان دہ العزا کیا یہ ان کے پاس عزت تلاشتے ہیں عزت تلاش کرتے ہیں فن العزت اور اللہ جمی آ یقین عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے مسلمانوں کے طور طریقے چھوڑ کے کافروں کے طور طریقے اپناتے ہیں یہود و نسارہ کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں منہ وہ چوڑوں جیسا عیسائیوں جیسا لباس یہود و نسارہ والا وزا کا یہودوں نے سارا لاہی اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے بڑے ریٹ اپ ٹو ڈیٹ لگیں گے معاشرے میں والی بڑی عزت ہوگی اجب تین دہم عزا کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں غیر مسلموں کی نقالی کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں ان عزت اللہ جمیہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے ہاں جو اس طرح کی عزت ہوتی ہے وہ وقتی یا جس کو کہتے ہیں منہ ملاحظہ کی عزت باس دلوں میں جو عزت ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے حاصل نہیں ہو سکتی وہ دلوں میں گھر کرنے والی عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے دکھلانے کی جو عزت ہے وہ ایک الگ شہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جامع ترمنی وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھ کے کہا بیس اخل عشیرہ بن العشیرہ یہ اپنے خاندان تمبے قبیلے کا بڑا برا ہوتا ہے جب وہ آپ کے قریب آیا آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو فرمائی وہ چلا گیا تو ام الب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو تبصرہ کیا وہ تو میں نے سنا لیکن پھر آپ نے کا الب بڑا اچھا انداز اس کے ساتھ بات کرنے کا اپنایا ہے ایسے برے مندے کے ساتھ ایسے اچھے انداز میں بات تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل کا خوشی اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا یعنی سب سے گھٹیا مقام اور مرتبے والا قیامت کے دن کون بندہ ہوگا مواد اتقاع خوشی لوگ جس کی فوش زبانی سے بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے جس کی عزت کی جاتی ہو تو اس قسم کی عزت ہے منہ ملاحدے کی سامنے آپ سلام سلام سلوٹ اور جب گیا تو پھر خوب تب اور اس کی مٹی پلیٹ کی اس طرح کی عزتیں لوگوں کے پاس سے ملتی ہیں ہاں دین پر اگر کوئی آدمی کارمند ہوتا ہے اللہ رسول کی بات مانتا ہے ایمان والوں کا راستہ سناتا ہے تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے عزت جمی <جَمِيعًا> عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے اور ہم نے تم پر کتاب میں یہ بات معدل کی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں یودو فی حد تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ان نہ تم ادم وغیرہ تم یقیناً اس وقت انہیں جیسے ہوگے ان اللہ کا جہنم جمیہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر اور میافق سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا یہ ایک اصول اور قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو جب لوگ ایسا کام کر رہے ہوں تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے ان مشرو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے یعنی جتنا گنا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ملے گا اتنا گنا اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی ملے گا جو گنا اللہ کی آیات کا کفر کرنے کا ہے اور چپ کر کے اس بیف میں بیٹھ کر اور اس کو سنتے رہنے والے کو بھی اتنا ہی گنا ملے گا جو گنا اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑانے کا ہے اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو اور یہ چپ کر کے سنتا رہے اس کو بھی اتنا ہی برابر کا گنا ملے گا انس لو ہاں اگر کوئی روک سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے مجلس میں موجود ہو اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی جا رہی ہو وہ بندے کو روکے ٹوکے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو اور اگر اتنی جرت امت نہیں ہے تو اٹھ کے وہاں سے چلا جائے حتا یخی فی تھی نغیر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر دوبارہ اس مجلس میں آ جائے اللہ دینا یا وہ منافق جو تمہاری تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں فَإن لَكُم فتح من اللہ اگر تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں معكم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وَإن اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے کافروں کو کوئی کامیابی مل جائے کالو تو وہ کافروں سے کہتے ہیں ألم عليكم کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے وَلَم اور کیا ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا نہیں فل یح کم بینک تو اللہ تعالی تمہارے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا وَلن يجعل اللہ علی سبیلا اور اللہ تعالی کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا یعنی منافق تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں اگر تو تمہیں کوئی کامیابی اور فتح مل جائے تو تمہارے ساتھ آتے دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں نا تمہارے ساتھ ہی تو ہیں لہذا ہمیں بھی اس فتح میں سے حصہ دو مارے گا ہمیں بھی ملنا چاہیے اور اگر کسی وقت کافروں کو کوئی حصہ مل جائے کافروں کو کوئی کامیابی مل جائے تو پھر وہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو اوپر اوپر سے مسلمان ہیں نا اندر کھاتے تو تمہارے ساتھ ہی ہیں ہم تم پر گالے گا گئے تھے مسلمان تو تم کو مار جاتے لیکن ہم نے دیکھو تمہیں بچا لیا ہے نا من المؤمنین ہم نے تم کو وومین سے بچا لیا ہے ہم نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ شکست خوردہ ہو گئے یہ ہماری مہربانی سے ایسا ہوا ہے یعنی منافقین دونوں طرف اپنے احسان چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی طرف بھی اور ان کی طرف بھی اللہ یا تم بے نہ یعنی دنیا میں تو منافقین تین بظاہر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن آخر میں ان کی حقیقت کھول دی جائے گی اور پتہ چل جائے گا بومین کون تھا اور منافق کون ولنگ جے عد اللہ ولنگ اللہ عل کا فیرینا سبیلا اور اللہ تعالی منافعوں کے لیے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبے کی راہ نہیں بنائے گا اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں یعنی کہ کافر مومنوں پر غالب نہیں آئیں گے اور معاملہ تو اس کے برعکس ہے اب دنیا میں مسلمان محکوم اور مغلوب ہیں کافر غالب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے ان مومنین پر جن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کبھی بھی ان پر کافروں کو غلبہ نہیں ملا اب مومن وہ مومن ہی نہیں رہے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی نہیں جہاد چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور دبے بیٹھے ہیں تو اللہ کے وعدے کا کیا قصور ہے اللہ نے کہا ہے لاتہ ولا و وانتم تحظان ان کنتم مؤمنین کمزور نہ پڑو غم نہ کھاؤ اگر تم مومن ہو تو تم ہی گالے گانے والے ہو یہ ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھ گئے ہیں غلبہ کیسے ملے گا